اللہ. سیدی و سیدی محبی و محبوبی خرشی اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکثر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گلستان طیبہ سے مشرور ہوگا ہر کلام میرے مرشد کا ایسا ہے کہ بار بار پڑھنے سے اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نفع ہوتا ہے اور جی بھی نہیں کرتا ایک کلام کو بار بار کڑے جاؤ جی نہیں کرتا یہ دلیل ہے کہ ہر جو نے فرمایا کہ ہر شیر میرا ہے تمہارا درد محبت لیے اللہ کی محبت کا ایک خزانہ ہر ہر لفظ نے پوشیدہ ہے اور اللہ کی محبت کا مزہ بے متر ہے لا لام لہول ہے اللہ تعالیٰ کے مثال نہ ان کا کوئی ہمسر ہے نہ ان کا کوئی مطل ہے اس لیے ان کی جتنی صفات ہیں جتنے خزانے ہیں سب کے سب لامحدود اور بے مستر ہے اسی میں جو ہے لذت بھی ہے جو جو بات جو لذت ان کا نام لینے میں ہے ساری کائنات کی کسی لذت میں اس لذت کا وہ لذت تو کیا اس کا ایک ذرہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو محبت اللہ تعالی کی جو لذت اللہ کی محبت میں اور محبت سے ان کا نام لینے میں جو, جو مزہ اور جو دولت ان کا نام لینے میں اس کا مسلمان اس کا ایسا لذیذ ہوگا تو وہ مسلمان کیسا ہوگا مسمہ کے معنی اس کا نام لیا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اجن کے بیا بات نہ پید مصرو رگا اجن کے بیا بات متنوع گول تان پید مسرو گا سور ہوگا ن ج بند مور ہوگا ن جدار گمبند ہوں گا کبھی ہوں گا کبھی دور گا ہوں گا کبھی تو رونگا نیتار کمبد سے مت میدار کمبد سے مت مبنی رہوں گا کبھی تو رہوں گا کبھی کبھی اجم کے بیان سے پیوا سے متو ہوں گا خون پہلے ہی کر چکا گرا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات چالی کہ عجم کا پیابا سے مراد اور پلستان طیبہ سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملکوں سے نکل کر مدینہ طیبہ کی حاضری تھے اگر سے یہ بھی اور بڑی نعمت ہے لیکن اس سے بھی بڑی نعمت اور حقیقی نعمت یہ ہے کہ اجم کے پیابا سے مراد گناہوں کی زندگی سے فرار اللہ کی ناراضگی کی زندگی سے نافرمانی والی زندگی سے اللہ کی اللہ سے غفلت کی زندگی سے ہوشیاری کی زندگی میں آ جانا اللہ کے خبر میں آ جانا اللہ کی نافرمانی کے اعمال کو چھوڑ دینا یہ مراد ہے اجم کے سے بیرار ہونے کی اور گلستان دیبا سے مسرور ہوں گا یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ نے سلم کی ہر ہر سنت کو اپنا کے اپنی زندگی کو گلو گلزار بنا دیں ججنگ کے بیا باد مسرگا گلتا ہوں گا گناہوں سے اپنے میں گا گناہوں سے اپنے میں گا بپہ شفاق میں نوں گا بپہ دے چپاک میں نکلوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گداہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا مغفور ہوں گا پہلے شفاق میں ہوں گا جن کے بیا بات نقل پل ت ڑے گی ہوا سے جوکا گے مدینہ اڑے گی ہوا سے جوکا گے مدینہ میں سے غباروں میں نہ ہوں گا میں سے غباروں سے مطور ہوں بواتے ندینہ اڑے گی مبا سے جھوکا کے مدینہ میں سے ماروں میں مضور ہوں گا میں سے مباروں میں مزور ہوں گا بیا سے مسلور گا گل ہوں گا نو بیٹھے اللہ نگ کر کے نو بیٹھے اللہ نگ کر کے بدلو the uh -huh. کرم کا قلم سور ہوں گا کے شہید وفا سے بہت کے شہید وفا سے کب لے کے پا بندور ہوں گا سبک لے کسونگا کے شہیدوں کے بونے بابا سے سبق لے کے پابندوں گا اجن کے بناواس ہوں گا مسور مدین آیا مدین آیا میں جھول ہو کر نمن ہوں گا میں نو کروں گا چھپ کے مانے جی آئی یعنی جب دل سے میں اللہ رسول کے احکامات کو مانوں گا تو میں اگرچہ مدینہ شریف سے دور ہوں روز عبد الصلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں لیکن یہ دوری بھی میری دوری نہیں ہوگی یہ دوری ہے حقیقت میں دوری نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا من احب ب سنتی فقت حق بنی اور من حق بنی کہانا مائیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت حقیقی غربت جو ہے اللہ و رسول کی اللہ و رسول کے احکامات کو ماننا سنتوں پر چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنا مرد یادمول شاہ محمد احمد صاحب فرماتے تھے سنو یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں سنو یہ بات میری گولش دل میں دل کے کاموں سے یہ نہیں کہ सुना اس کام سے سنا اور اس کام سے اڑا لیا سن لیا بس چل گئے تھے بحان میں گئی اور سن لیا اور چلے آئے نہیں سنو یہ بات میری گولش دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر میٹا ہاں میں ان پر مر میٹا تب دل میں باہر طلبہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا سودا بہت مہنگا سودا ہے بھائی اگر سے مشکل اتنا نہیں ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی ہی آسانی فرما دیتے ہیں آسانی ہی آسانی ہے اب دین و یز دین آسان ہے مشکل نہیں ہے لیکن ہماری نفس کی جو خواہشات افسانیاں ہیں اور جو ماحول کے بگاڑ سے معاشرے کے بگاڑ سے نفس جو جی کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے اس لیے ہم کو دین مشکل معلوم ہوتا ہے آج ہی بات دن میں آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تنگ نظر ہے دین دین میں تنگ نظری ہے اسلام جو ہے اس میں تو اتنی وسعت ہے کہ جو تنگ نظر تو نظر تو دنیادار ہے کیونکہ ان کی نظر تو صرف دنیا پہ رہتی ہے اور مسلمان کے نظر تو آخر آخر انجام تک رہتی ہے تو بس یہ نظر کون ہوا مسلمان ہوا کہ دنیادار اور تو آخر تک اتنی نظر اس کی بتائی ہے کہ انجام پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوتا ہے تب نظر تو تم ہو بس بات یہ ہے تبیعت میں شیطانیت ہے نہ سن فباست ہے اس وجہ سے جو ہے وہ من مانے کام کرنے اور وہ کام نہیں کرنے جو اللہ رسول نے بتایا ہے اس لیے یہ حیض پیش کرتے ہیں الٹے سیدھے باتیں بناتے ہیں جیسا کہ حضرت نربھر مایہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جو کافی ذہنی لوگ ہیں الحمد ہم تو مسلمان ہیں ہمارے امان یہ اللہ تعالی نے سب ساری کائنات پیدا کی ہے اور اس کائنات کا ایک خاص مقصد ہے پیدا کرنے کا اور وہ انسان کی خدمت انسان کی خدمت ساری کائنات انسانیت کی خادم ہے صورت چاند ستارے اور یہ زمین کی پیداوار مویشی اور چاند سونا چاندی یہ سب چیز انسان کے خادم میں خادم تو اور انسان کس کا خادم ہے اللہ کا اور اللہ کی خدمت ہو کے ان خادموں کا خادم بناؤ ہے محتاجوں کا محتاج بناؤ ہے اس لیے پریشان ہے طبیعت پریشان ہے اور ایک ہے پریشان رہنے کی وجہ تجویز تجویز مانے کہ انسان اپنا ٹارگیٹ بنا لیتا ہے کہ ہمیں ایسے رہنا ہے ہمیں فلان چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس فلان چیز ہونی چاہیے ایسی بھی ہونی چاہیے ایسے اور کام ہونے چاہیے ایسی دکان ہے بنگلہ ایسا ہمارا اسٹیٹس ہونا چاہیے ایسے کپڑے شاندار ہونے چاہیے اور یہ حالات ہونے چاہیے اور یہ حالات نہیں ہونے چاہیے یہ سب تجویز کہلاتی تجویز اپنی اپنی جو خواہشات ہیں جب تک انسان اپنی خواہشات کو زندہ رکھے گا یہ کبھی بھی چین سے رہ نہیں سکتا بس اس کا علاج ہے تب کہ اپنے مالک کے سپوت کرتے سب کا جیسے حضرت نے فرمایا ایک جانور ہے وہ کھیتوں میں چپتا ہے اور اس سے مختلف سواری کا کام لیا جا رہا ہے کہ کچھ کام ہے ایک ہوتا ہے بیل جسے بہت ہی مخصوص مقادر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ سارا وقت وہ بندہ رہتا ہے کھونٹے سے تو جو جانور کھونٹے سے بندہ رہتا ہے تو وہ جو ہے اس کی کھانے پینے کا دو بیماری کا خیال مالی خود کرتا ہے کہ نہیں خود لا کے اس کو کیونکہ معلوم ہے خود لا کے اللہ تعالیٰ ہیں میرا بندہ میرے ساتھ سارے انتظامات سارے کام پہ وہ خود بناتے ہیں اور جو اللہ ہوتے ہیں اسی لیے دی دیکھا ہے کہ جو پہلے خرگ ہوتے ہیں جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں پہلے خرگ ہوتے ہیں جو دین پر ابھی کامل نہیں چل رہا دیکھا کہ وہ اولیاء کے جو چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں ان کی جتیاں اٹھاتے ہیں اور اگر وہ کوئی فرمائش کر دیں کہ ہاں فلاں کام ہے تو وہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جو ہے ہم یہ کام کر دیں لیکن تو یہ خوش ہو جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ یہ کون دلوں میں ڈالتا ہے کون جو ہے اولیا اللہ کے پاس لوگوں کو بیچتا ہے طلب کیا،, کیا چیز کی طلب ان کو اولیا کے پاس لے ہے پھر ان سے محبت کے کون پیدا کرتا ہے ان کے دلوں میں وہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں کیوں پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ من کان اللہ, کان اللہ جس کا ناول اس کا دل جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو مخلوق میں اس, کی اس کی محبت اللہ تعالیٰ خود دیکھ میں ڈالتے ہیں یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ کی گردن مروڑ کر سیر اللہ تعالی کو بیچتے ہیں کہ وہ ان کو پھر ہاتھ جوڑ کر ہتھی پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں ان کے کار, کار کرتے ہیں جیسا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب غنی مراد آبادی رحمۃ اللہ کئی واقعات کیے ہیں ایک دفعہ انگریز کا وہ تو اتنے سادہ تھے اور ایسے اللہ والے تھے کسی مربوط نہیں ہوتے تھے تو ہم انگریز گورنر اور اس کی انگریزی در صحیح پروناسن کرو تو وہ چیڑا کر کے بولتے ہیں اور کہتے میں کہتے میں تو وہ ہندوستانی نے اس کو مین بنا دیا تو ایک دفعہ گورنر جو ہے وہ حاضر ہوا وہاں تو تھے وہ تو گھبرا گئے کوئی کُرسیاں صوفے زمانے میں لوگ تھے تو آپ سے ملنے کے لیے اچھا تو چیزیں گلا لو گئی تو حضرت یہ لوگ تو کُرسی میں بیٹھتے نیچے بیٹھ نہیں سکتے اچھا تو وہ جو گڑھا ہے پانی کا اس کو پانی میں کے وہ گڑا یہاں الٹا کر کے رکھ دو اس میں بیٹھ جائے گا اچھا وہ دوسرا گڑا نہیں الٹا کر کے بیٹھ جائے گی اس طرح سے آگے آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے اتنے لوگ آتے ہیں وقت لگاتے ہیں کھانا پینا موتی یہ سب خرچہ کیسے چلتا ہے کہا ایک دفعہ سب بات نہیں بتائیے پھر آنا پھر بتائیں گے چل گیا کچھ اردو بات پھر آیا وہی سوال دوہرایا اور ساتھ میں نظرانہ جی لے کے آیا پوچھا دیا تو ازم نے بھرما جب اس نے دیا تو ان نے گھرایا ایسے چلتا ہے تو ایسے ہے وہ کون ڈالتا ہے یہ, یہ محبت اولیا اللہ کی مخلوق میں کون جانتا ہے اللہ تعالی جانتے ہیں اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس سے عزت کرنے پر مجبور ہوتی اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوتی ساری ساری حرکت اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے پھر ساری حرکت اس سے نفرت کرتی ہے چاہے کتنا مالدار ہو بڑے بڑے بغلے ہوں بڑے نوکر چاقر ہو بڑی دولت بڑی بڑی گاڑیاں لیکن مخلوق دلی دل میں اس سے نفرت کرتی ہے ظاہر میں اگرچہ سلام کرے سلوک مارے لیکن دلی دل میں گالیاں بھی دیتی ہمارے حضرت میرا رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ سنایا تھا کہ میں, میں جب, جب جاب کرتے تھے شروع شروع میں تو اس وقت جو ہے وہ دیکھا کہ ایک افسر جو ہے اپنے باس کے کمرے کے ٹیبل بھی صاف کر رہا ہے وہ بھی افسر تھا لیکن اپنے باس کے جو ٹیبل بھی صاف کر رہے جھاڑم بھی لگا رہے جھاڑو بھی دے خوش آدھے اور باہر آ کے گالی دیتا تھا اللہ تعالیٰ تو یہ عزت اور ذلت کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے خیر وہ بات تو یہ ہو رہی تھی کہ اصل حقیقی جو اللہ تعالیٰ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو حاصل ہوتی ہے اللہ اور رسول کے اقامات پر عمل کرنے سے اگر جس من دور ہو قالب لیکن قلب جس کا وہاں ہوگا یعنی کہ اس کو وہ ہر وقت اس چستجو میں رہے گا کہ کون یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے ہر وقت جستجو اور جیسے ہی اس کو معلوم ہو جاتا ہے ایسے پانی پیتے تھے ایسے کھانا کھاتے تھے کھانے سے پہلے دسترخان بچاتے تھے سب پان کو اوپر رکھتے تھے کھانے کی چیز کو اور برتن کو صاف کر لیا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اور کھانے کے بعد یہ دعا کرتے تھے سوتے وقت کیا کرتے تھے جاگتے وقت کیا کرتے تھے گھر میں رہنے کی کیا طریقہ تھا باہر لوگوں سے معاملات کہتے تھے اس طرح میل جول کرتے تھے کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے سرکار آئے تو اس کی عزت کرتے تھے چاہے وہ کتنا ہی بد اخلاق ہو اس کے ساتھ اخلاق کر سے پیش آتے تھے ایک دفعہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آنے لگا حاضر ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئے رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے لیکن جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی بچھائی اور اس پر اس کو بٹھایا اور اس کا اکرام کیا تو جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ بہت برا آدمی ہے تو فرمایا کہ اس کی خاطر سے میں اپنے اخلاق کے اوپر خراب کروں اس لیے یہ طیبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ کا ایسے ہی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کاروبار اختیار اور دوستوں سے میل جول اور معاشرے میں لین دین اور والدین کے ساتھ سلوک اولاد کے ساتھ سلوک دوستوں کے ساتھ سلوک مساجد کے آداب اور اٹھنے بیٹھنے گفتگو کے آداب یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے آداب ہیں so جو ان کو اپنائے گا حقیقی طور پر وہی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول کے سب سے قریب وہی ہے بچے جسمن چاہے کتنا ہی دور ہو ہاں حضرت اللہ نے فرمایا مولانا لوگی نے کیا بہترین شعر فرمایا ادب قرنی کے ہو سکے لیکن کیا مقام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تشریح لے جا رہے تھے یمن وہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر یمین دور تھا لیکن فرمایا اس شعر کو اس طرح سے فرمایا مولانا لوگی نے اس واقعے کو شعر میں گفت پیغمبر کے بردست گفت پیغمبر کے بردست صبح اور یمن ہی آئے دم بورے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بردست صبا ہے سبا ایک ہوا ای کا نام ہے کہ یمن کی طرف سے جو ہوا آئے وہ اللہ کے ہوئے بورے کیا عشق کیا تھا ایک یہ, یہ عشق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور ان اعمال کی محبت تھی کہ وہ محبت تو سب کہتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل کوئی علامت ہونی چاہیے نا کہ ہمارے پاس اللہ رسول کی محبت ہے امان امن سے پتہ چلے گا اور امال میں بھی نوافر کی تکثیر مراد نہیں ہے صرف نوافر کی ہو بلکہ امان میں ہو کہ جن کاموں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے ان کام سے روک جانا یہ ہے اصل زندگی تو اصل مرنا مر بیٹنا اس کو فرمایا کہ میں ان پر مر بیٹا تب پوزیشن نے دل میں بڑھایا حضرت مفتی شفیق اللہ ٹھیک بات اور سنا کر لیتا ہوں ہمارے حضرت والا بہت دیکھو یہ نہ کرو یہ کھیل نہ کرو تو سنایا ہمارے حضرت مجھے ملام مجدہ حضرت مولانا شاہ عبد الحمدین صاحب دعوت کا تم نے سنایا وہاں. کہ ایک دفعہ حضرت مفتی شہید صاحب وہاں جب حاضر ہوتے تھے مدینہ شریف تو وہاں روزہ تس پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بلغ خشیت ہو جاتا تھا اور بل رہے فنائیت ہو جاتا تھا تو روزہ عبدس حاضری کی ہمت نہیں ہوتی تھی دھول رہتے تھے تو اور بہت غمگین رہتے تھے تو خال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور عرض کیا ہوتی ہے رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوا ہوتا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے آپ تو ع رسول ہمت نہیں پاتا اس کی میں قابل نہیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پایا تم ہمارے سب سے زیادہ قریب ہو کہ تم ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہو ہمارے طریقوں پر عمل کرتے ہو ہم سے محبت کرتے ہو یہ ہے اصل اللہ علیہ رسول کا خود حاصل کرنے کا طریقہ مدی نے مدینے جب آیا، میں جب بن بھایا نن جور ہو کر نمن جورگا نن جھول ہو کر منجور ہوں گا اجم کے بیا ہوں گا سے مصرگا اوبا کی ریاست نت لو سے کی ریات و نت سے اتل ہر ایک راہ سنت سے ہوں گا ہر ایک رام سب جانتے ہیں اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہے وہاں پر دو نفید پڑھنے کا سباب ایک عمر ادا کرنے کے برابر ہے اور یہ ہے کہ وہاں آج کل خیالات کا خدشہ ہے بڑھ گئی ہے اور تصویر کشی وغیرہ کافا تو ہم لوگوں لوگ اپنی ناسا نسگی سے کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے تو یہ چونکہ نسل ہے لیکن اگر اختلاحات کا خطرہ ہو جیسے حج کے زمانے میں یا رمضان شریف میں یا اور کسی رش کا زمانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں عورتیں مرد زیادہ مخلوط ہونے لگتے ہیں ایسے موقع سے پھر بہتر ہی ہے کہ وہاں شرکت نہ کریں اس مجبوری کی وجہ سے کیونکہ اختلاط سے بچنا فرض ہے اور جہاں بھی کہیں ہو خالی یا نہیں جو بھی کوئی موقع ہو ایسا جہاں فرض واجب اور سنت موقع نہ ہو جہاں نوافذ حفاظت ہوں وہاں سے بچنا ضروری ہے لیکن اب جیسے طواف ہے طواف کے اندر تو جب سے طباف شروع ہوا جب سے جو مرد و عورت طواف کا فائدہ یہ ہے شروع سے جو مرد و عورت طواف ہے وہی ایک ہی سین میں کرتے ہیں تو اس کی اختلاط اس سے بچنا چاہیے یعنی اس طرح سے کرے طواف طباف کو نہ چھوڑے کو نہ چھوڑے کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے طباع چھوڑنے لگیں گے احتیاط کی وجہ سے تو ایک دن تباب متاب جو ہے سالحین سے خالی ہو جائے گا صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو پردہ نہیں کرتے نکردگی کرتے ہیں ان اقراد لوگ رہ جائیں گے صالحین سے متاب خالی ہو جائے گا تو کرنا یہ ہے کہ جس طرح واجب طباع کرتے ہیں جیسے حج میں عملے میں طباف واجب ہے وہ کرنے کے وہ کرتے ہیں بچتے ہوئے کرتے ہیں ایسے ہی نسل تباہی کر لینا چاہیے لیکن بچتے ہوئے کرے چھوڑنا نہیں چاہیے تو ایسی عبادت چونکہ یہ عبادت اور کہیں نہیں ہو سکتی طباب تو وہیں جا کر ہوگا تو اس لیے ایسی عبادت کو چھوڑنا میں نقصان ہے اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے تو یہ ہے کہ ہاں یہ وہاں ہو یا کوئی بھی ایسا مقام ہو جہاں نسلی عبادت کا موقع ہو تو وہاں اختلاف سے بچنا ضروری ہے اوگا کی عورت و سے کی لو و استعم سے ہر کار سنت سے پر گا تمت سے تر مو رہوں گا حجم کے پیابات مسورگا بل سان پیمان سے مسور میری دل اللہ سے غافل نہ ہو یہ حدیث جو اکثر لوگ سننے میں آتا ہے القلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے یہ خزائن الحدیث سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں اس میں ہمارے رستے والا کی اظہامی تشریحات ہیں آدمی سے مبارکہ کی اس حجیز میں سے بھی اس کا ایک جز وقت کی قلت کی وجہ سے اس کا ایک جز میں نے چنا ہے چھوٹا سا وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے کثرت اس سے بچو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مدعا کر دیتا ہے اس سے مراد وہ ہنسی جو غفلت, کے غفلت قلب کے ساتھ ہو اگر دل اللہ سے قاطل نہیں تو ہنسنے میں مذائقہ نہیں لیکن اس میں بھی اتنا غلو نہ کرو کہ ہر وقت ہنستے ہی رہو اور نہ اتنی کمی کرو کہ ہنسنا ہی کھول جاؤ لہذا اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے کیونکہ یہ مقابیر قلب اور مقابیر آثار ہے بالکل خاموشی سے آثار ڈوب جاتے ہیں لہذا خاموشی میں بھی غلو نہ کرو نہ ہر وقت ہنستے رہو نہ بالکل خاموش رہو بلکہ ہر چیز اعتال میں ہو ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر ہنسی آ گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق اللہ علم کا یار رسول اللہ یہ سنت ہے کہ جب اپنی اولاد کو یا ماں باپ کو یا دوستوں کو نیک دوستوں کو یا نیک, نیک لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھے تو یہ دعا دے الحک اللہ حسین الحق اللہ حسین کا یا رسول اللہ یا, تجارت یا نہیں لگائیں گے رسول اللہ جس کو بھی دعا دے رہے الحک اللہ حسین کا اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ اپنے بزرگوں کو دعا دیں جیسا کہ ایک صحابی حضرت جریر بن حد اللہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عنایت فرمائی کی اس پر بیٹھ جاؤ تو انہوں نے وہ چادر لے کر اس کو گوسا دے کر واپس کر دی اور آپ علیہ السلام کو دعا دی اکرمک اکرم اللہ یا رسول اللہ کما اکرم تنی یہ بھی ایک دعا ہے جب کوئی کسی کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے اس کی اس کا اکرام کرے یہ بھی دعا ہے اکرم اکم اللہ کما کرم کرے اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کرے جیسا آپ نے میرا اکرام کیا احسان کے رسول اللہ آپ کو عزت دے جیسا آپ نے مجھے عزت دی معلوم ہوا کہ مرید اپنے شہر کو شاگرد استاد کو اور بیٹا باپ کو دعا دے سکتا ہے لہذا آپ علیہ السلام کے ہنسنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا دی رسول اللہ صلی اللہ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب ذہن میں موجود ہے اب اس پر ایک شکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اس کی ہنسی نہ رکے تو ہم کو اور آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اس کو کیا ہو گیا تو ہر وقت ہنسنے سے مراد ہے نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہر وقت ہنسنے کی دعا نہیں ہے بل کے اس کا ماننا یہ ہے اے ادام اللہ فرح اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی فرحت اور خوشی کو قائم رکھے ہمیشہ ہنسنے سے یہاں فرحت قلب برات ہے کیونکہ جب فرحت قلب نہ ہوگی تو ہنسی کیا رہے گی تو دلالت کے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی ادام اللہ فرحق اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے قلب کی فرحتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے اسی لیے عرب کردیا کے بعد لوگ ایک حدیث دیکھ کر مفتی بن جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے ہنستے نہیں تھے دوسری حادثی ان کے مطالعے میں نہیں تو جب کسی عالم کو ہنستے دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے حالانکہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے انہوں نے جنگ بدر میں ایک مشرق کو تیر سے مار گرایا وہ ننگا ہو گیا فتح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتہ نظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہنسے کہ دار مبارک نظر آنے لگو یعنی جب دار جبھی نظر آ سکتی ہے جب دور سے اپنے ہنسی لہذا علم پورا ہونا چاہیے اردو کی کتابیں پڑھ کر علماء کی صلاح مت کیجیے مفتی نہ بنی فرض ہمارے بزرگ ہستے بھی ہیں اور ہنساتے بھی ہیں لیکن ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسے اور مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے پیر بھائیوں کو بھی خوب ہنسایا بعد میں خواجہ صاحب نے پوچھا کہ سچ سچ بتائیں ہنسی اس محفل نے کیا آپ کے دل اللہ سے غافل تھے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بابہ ادب کے ہم سب خاموش ہو گئے وہ ایک بات یہاں غور طلب ہے کہ خواجہ صاحب مسٹر تھے کوئی عالم نہیں تھے کوئی مدرسے کے پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ کے عشق و محبت یعنی کسی اللہ والے کے عشق و محبت اور ان کی سہولت کے سیر سے علماء کے پیر تھے اور علماء نے ان کا یہ ادب کیا کہ بروجہ ادب کے وہ خاموش ہیں اس پر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ للہ اس وقت بھی میرا دل اللہ کے ساتھ مشغول تھا یہ شیر پڑھا ہنسی بھی ہے گول لبوں کے ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے پیر کسی کو اس کی خبر نہیں اللہ والوں کی ہنسی اور اپنی ہنسی کو برابر مت سمجھو کیونکہ وہ بظاہر ہنس رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دل پھر بھی رو رہا ہوتا ہے اس پر میرا ایک شیر ہنستے والا کا شیر ہے یہ لب ہے خندہ خندہ مانے ہنستے ہوئے لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم کس کا درد و غم اللہ کا درد و غم لمحے خندان جگر میں تیرا کر تو غم تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم سے. یعنی عام نادان لوگ جو ہے وہی سمجھنے کی غفلت سے ہنس رہے ہیں اگر تبدیل ان کا وقت اللہ کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے اللہ والا اگر کاروبار بھی کر رہا ہے مخلوق میں بھی بیٹھا ہے بات چیت بھی کر رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے مگر اس وقت بھی وہ خدا کے ساتھ ہے جسم کے مرتبے میں وہ آپ کے ساتھ ہے روح کے مرتبے میں وہ اللہ کے ساتھ ہے اس مضمون کو اختر نے ایک اور شعر میں پیش کیا ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باپ خدا رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے بس نے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ, ہم سب کی توفیق فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر کی توفیق مسیح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد عطا فرمائے اپنے جلد خواہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور کی چھوٹی موجود نہیں سب خوب اوپ مانگو پر چڑھ کر مانگو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی خوب مانگو آخر کی خوب مانگو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولازیت کی سب سے جو آخری سرحد ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گھر والوں کو سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اور تمام करवालों को عالم اور ان کے گھر والوں کو ولاقیت کی خط انتہا اپنے گھر میں خاص سے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ہم نے کسی کو بھی محروم نہ فرمایا اللہ جو کچھ یہاں عرض کر دیا اپنے فل سے قبول فرما لیجیے کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی ہم کو بھی عمل کی توہیر مصیب فرما اور اپنی محبت کا عظیم اللہ ہم کو عطا اپنا دیوانہ بھی ہم کو بنا لیجیے اور دیوانہ گھر بھی بنا لیجیے جو ہم کو دیکھے جو ہماری بات سن جو ہم سے مل جائے درفا ہم کو دیکھ لے اللہ آپ کا دیوانہ ہو جائے ہم پر ایسی اپنے جذب کی جلدیات نالج فرمائیے ایسا جذباتہ فرمائیے کہ ہم بھی آپ کے دیوانے بنے اور جو ہمیں دیکھ لے جو آواز سن لے اللہ اس کو بھی آپ دیوانہ بنائیے اللہ ہم سب کے لیے جو عام قبول بھرا اور جو ہے اللہ بابر کو شبائے کام حاج مستم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کے روزی کی تدمی ہے اللہ حلال بابر میں اللہ حرم کو حلال اور بابر آسان حلال اور بابر قطر اللہ ہم سب کو نصیب بدما اللہ فرنا جو ہے قولی و حمن کل شہری السلام علیکم <سلام> ورحمۃ <سلام> اللہ <سلام> وبرکاتہ و رحمۃ اللہ کھانا کھا بتاتے ہیں سکب کی اور بہت خاندان بھی ماشاء بہت مؤزر تھا مؤزر تھا سید بھی تھے اور بہت مؤثر خاندان سے تعلق تھا حضرت کا اور بہت ہی اللہ تعالی نے نوازا بھی تھا مال کے اعتبار سے بھی بہت حضرت کے جو اور پیار میں پلے ہوئے تھے حضرت کے بھائی صاحب یہاں قاسم صاحب رحمت اللہ دونوں جب اپنے اردو کو کرتے تھے پرانے زمانے کی تو ہم لوگ یہ سنتے تھے مزہ لیتے تھے تو وہ طرح طرح کی بات سناتے تھے تو اس اندازہ ہوتا تھا کہ بہت ہی نازن نے ہم کے پلے بھی تھے لیکن جب حضرت والا علیہ کی خدمت میں آئے تو ایسا میٹے اور کیا کچھ نہ کیا کہ جب یہاں آ گئے تھے تو اس کے بعد جو حضرت نے ایسے دن بھی گزارے کہ جب جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا ایسے کی جن حضبارہ رحمت اللہ اور اس طرح اپنے آپ کو مٹھایا اتنی بڑی ہستی ہوتے تھے حالانکہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے گریجویٹ تھے علی گڑھ کے حضرت میر صاحب نے اور جو ہے والد صاحب ان کے جو ہے وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے ہندوستان میں انگریز کے زمانے یہاں جب حضرت کی خدمت میں آ گئے تھے بس کیا کہیں کچھ الفاظ بھی نہیں ہے حضرت کے حالات بتانے کی ہمارے پاس ہمت بھی نہیں ہے کس طرح خود کو مٹایا اور کافی عرصے پہلے تک تو حضرت کے مزاج بہت لطیف رہا لیکن آخری ایام میں تو حضرت ایسا یہ بالکل ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے ہم مقدوم ہیں اور وہ خاطے اس قدر کیا کہیں کہ بس اب بس کچھ انخاض ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے تو یہ شعر اس پہ یاد آ گیا تھا کہ حضرت نے یہ شعر کہا بچپن میں کہ اس کے ہلاجی پھیرتے مشکل کے دن بہت دن ہو گئے لمب سہتے سہتے لیکن جو ہے وہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے وہ جب تک اس کو یقین نہ ہوگا کہ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور جو جس حال میں اس وقت میں ہوں وہ حال اللہ کے ان میں میرے لیے یہی مفید ہے یہ حال میرے لیے مفید ہے وہ میرے ہر حال سے واقف ہے اگر میرے پاس روٹی نہیں ہے تو بھی وہ واقف ہے اگر چھ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اگر اپنے سے نیچے دیکھے تو فوراً نقل آ جائے سکون سے رہنے کا راز یہی ہے کہ دنیا کے معاملے میں حکم بھی یہی ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور چین کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو جو لوگ آخرت میں تیل ہیں آخرت کے کاموں میں تیز ہیں وہ لیا اللہ. ان پر نظر رکھو کہ دیکھو یہ بھی انسان ہوتے ہوئے کیسے یہ محنت کر رہے ہیں مجاغہ کر رہے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نظر رکھو کہ ہم سے نیچے کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچرے میں سے چن کر لوگ بھوک کی وجہ سے کھانا کھاتے ہم نے دیکھا اللہ से نے ہمیں کس قدر अपने سے نواز رہے تو اس لیے اپنے حالات سے غمگین رہنا یہ شیطانی چال ہے شیطان جو ہے انسان کو غمگین رکھتا ہے ہائے میرے پاس یہ نہیں ہائے میرے پاس وہ نہیں یہ شیطانی وہ, وہ ہے چال موم کو غمگین ہر وضع اپنے اللہ سے اس کے دل میں رکھے اور یہ یہ حال اگر بڑھ جائے تو خود تک بھی پہنچا دیتا ہے کیونکہ دل میں اعتراض پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ کو ہمیں ملے تھے نوز ملا بعض لوگوں نے ایسا کہہ دیا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ اللہ کو ہمیں ملے تھے یہ حالات پیدا ہو گئے اور یہ کسی کا انتقال ہو گیا اس پہ کہہ دیا تو یہ مایوسی کی جو کیفیات ہیں یہ اچھی کیفیات نہیں تو کچھ رہنا چاہیے جس حال میں اللہ رکھے خوش رہنا چاہیے اس کے طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے نظر رکھے دنیا کے معاملے چلی جلدی سے سنائیں گا کشتی میں ایک امریکی عورت اور زبیدہ آپا جا رہی تھی के एक पिस्टी में एक अमेरिकी औरत और एक पाकिस्तानी औरत जा रही है अचानक एक जेल आ गया और जिन मैं कहा कि मैं तुम पानी में कोई चीज फेंको अगर मैं ले आया तो अगर मैं ना ना सक अगर मैं ले आया तो मैं तुमको खा लेगा और अगर ना ला सका तो मैं गुलाब हो जाऊंगा अमरीकी औरत ने एक सिक्का निकाल के दरिया में डाला दिन जाके स ले आया और, और साझा अब पाकिस्तानी औरत की बारी आई तो उसने अपने ली और दरिया में रख दी और बहुत काम पर <laughs> چلو بھائی یہ چلو ہر چیز دکھا دیجیے جن لوگوں کو جمنا رہتا ہے سبھی ان کو دے دیجیے ذرا مانا دیتا ہوں یہ چل کو دیکھنا چاہیے محمد حمزہ تم کو دے دیں تو الگ کی جلدی آؤ جلدی خان یہ سبھی کو دو سائنس کا اسٹوڈینٹ کالج میں تقریر کر رہا تھا کہ دوستو ایک سگریٹ پینے سے آٹھ سیلس ختم ہوتے ہیں اور ایک بار ہنسنے سے دس سیلس بڑھتے ہیں سائنس کا اسٹوڈنٹ کالج میں تقریر کر رہا تھا کہ دوستو ایک سگریٹ پینے سے آٹھ سیلس ختم ہوتے ہیں اور ایک, ایک بار ہنسنے سے دس سیلس بڑھتے ہیں لہٰذا پیتے جاؤ اور ہنستے جاؤ دو سیلس کا نیٹ پروفٹ وسیع خادر دروازہ کھولا صاحب خانہ کے دوست ہیں انہوں نے خاتون سے پوچھا مالک کہاں ہے خاتر میں جواب دیا ملی گئے ہیں اچھا کے آرام اور تفریح کے لیے گئے ہوں گے خادر نہیں بیگم صاحبہ ساتھ سادری خاص السلام علیکم ورحمۃ البرکاتہ